سب کے خدیش بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق آغاز کرتے ہیں تین سو چیز صفحہ. اسی سفح میں فاصل یہ رہ گئی کہ ایک حدیث ہے الفاظ یہاں سے حدیث ہے فصل بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي الأحوص عفو بن مالك عن نبيه رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت ابن عم لي آتيه أسأله فلا يعطيني ولا يصلني ثم يحتاج إلي فيأتيني فيسألني وقد حلفت ألا أعطيه یہ <تصفيق> حدیث ابو الخص اف ابن مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک با پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے ایک قسم اٹھائی قسم یہ اٹھائی کہ میرا چچزاد بھائی ہے اس کے پاس جب میں جاتا ہوں کوئی چیز مانگتا ہوں نہیں دیتا ایک تو یہ خرابی ہے اس کے اندر دوسری خرابی یہ ہے کہ وہ رشتے داری سل رحمی نہیں پالتے سلرحمی نہیں کرتا میرے ساتھ پھر جب وہ محتاج ہوتا ہے میری طرف آتا ہے اور مجھ سے پوچھتا ہے یا مجھ سے سوال کرتا ہے مانگتا ہے کوئی چیز تو پھر میں نے تو حلف اٹھائی ہے اور قسم اٹھا کے میں یہ فیصلہ کیا کہ میں کبھی بھی اس کو نہیں دوں گا کیوں کہ یہ مجھے نہیں دیتا تو میں بھی نہیں دوں گا اور نہ اس کے ساتھ میں سے نرحمی رکھوں گا قطع تعلق رکھوں گا کیوںکہ یہ جو کر رہے ہیں اس طرح میں بھی کروں گا تو نبی کریم صلی اللہ ایک ہے یہ آپ کی نیکی کرنی اس کے ساتھ سلرحمی پالنا نیکی کرنی جو چیز مانگے اس کو دے دینی اور ایک ہے دوسری طرف تمہاری قسم آپ نے جو قسم اٹھائی یہ اپنے آپ کو خاص کرو اور وہی کرو جو اس میں خیر ہے خیر کس میں ہے جو مانگے آپ کے پاس ہے دے دے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ سلرحمی نہیں کرتا اور رشتے داری نہیں پالتا تو آپ پالے تو لہٰذا آپ جب ہانش ہوتے اس عمل سے تو تم اپنے اپنے قسم کو کیا دے دیں کفارہ دے کفار دیں لیکن خیر کام سے اپنے آپ کو نہ روکے یہ اس کا کیا ہے فرماتے ہیں کہ تو یا رسول اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارتا ابن عم مل یعنی مجھے خبر دے دے مجھے یہ مسئلے کے بارے میں مجھے بتا دے کہ میرا ایک سیزاد اس کے پاس آتا ہوں اس سے میں سوال کرتا ہوں کوئی چیز مانگ لیتا ہوں فلا یو وہ مجھے نہیں دیتے فلاح یوسیلونی اور نہ میرے ساتھ رحمی پالتے یعنی میرے ساتھ قاتل تعلق کر دیتے يحتاج پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ میرا محتاج ہوتا ہے میرے پاس آتا ہے میرے پاس آ کر مجھ سے سوال کرتا ہے مجھ سے مانگتا ہے قد حلف اور میں نے قسم اٹھا کے رکھی اللہ عطی ہو اللہ ہو کہ میں تو نہیں دوں گا اس کو جو چیز مانگے گا اور نہ صدر رحمی پالوں گا کیونکہ پہلی غلطی اس کی طرف سے ہے میں نے مانگا نہیں دیا سب رحمی نہیں پالتا میرے ساتھ تو جب یہ محتاج ہوتا ہے تو میں نے یہ قسم اٹھائی کہ میں اس کے ساتھ جیسے یہ کرتا ہے میں بھی ایسے ہی کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا اللہ اللہ خیر کہ کرو وہ کام جس میں خیر ہو برکت ہو اور جب کرو گے مطلب کیا ہے جو مانگے گا وہ بھی دے دو اور سن رحمی بھی پالو اور جب خانش ہو جائے تو وقت فرآن یمینی اور یہ حکم دیا کہ میں کفارت دے دوں اپنی یمین کی اپنے قسم کی ابنماجہ ایک اور روایت میں ہی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ ابن یہ تھوڑا سا الفاظ کا فرق ہے مضمون ہوئی ہے میرے پاس میرے سے تضاد بھائی آتا ہے اور میں نے قسم اٹھائی یہ کہ میں اس کو جب بھی آئے گا مانگے گا نہیں دوں گا اور نہ اس کے ساتھ میں سل رحمی رکھوں گا نبی تریف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قسم کا دو اور اس کے ساتھ معاملہ درست رکھو جو مانگے گا آپ کے پاس ہے دیا کرو اور سل رحمی آنے سے مت روکو یہ قسم تھوڑو اور اس کا کفارہ دے دو باب ان سے باب ہے نظور میں نظور کو جمع کیوں ذکر کیا یہ نظر کی جمع ہے اس لیے کہ اس کے انواع مختلف ہے انواع کی اختلاف کی وجہ سے یہاں مطالف رحم اللہ نے جیسے کہ ایمان جمع سے ذکر کیا تھا یمین کی کیا ہے جمع ہے اور اسی طرح نظور جمع نظر کی ہے تو ایمان کی بھی قسم یمینی لا ہوا ہے یمینی کیا ہے غموس ہے اور دوسرا یمین کیا ہے منعقدی یہ تین قسم تھی اس میں یمنی علاقوں میں کفارہ نہیں ہے یمنی غموس میں بھی کفارا نہیں ہے لیکن اس میں توبہ کرنا پڑتا ہے اور یمینی منعقد میں اس میں کیا ہے کفارا ہے یہ تین قسمیں تو, تو لہٰذا نظر کی بھی ہے نظر ایک حرام کام کا ہوتا ہے وہ اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے اور ایک نظر وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کی استطاعت میں نہیں ہے جو استطاعت میں جو چیز نہیں ہے تو اس کی نظر نہیں ہوتی دوسری تیسری نظر جو ہے وہ کیا ہے آپ اس کے استطاعت پہ بھی ہے حرام بھی نہیں ہے تو اس کا کیا کریں گے اس کا پھر نظر پوری کرنی پڑتی ہے اگر آپ نے پوری نہیں کی تو اس کا کفارہ دیں گے اور نظر کا کفارہ بے وہی کفارہ ہے جو یمین کا ہے قرآن میں ذکر آتا ہے کہ دس مساکین کو کانا کھلاؤ یا ان کو کپڑا دے دو یا کوئی غلام آزاد کر دو یہ تین صورتیں ہیں اس کی غلام کا آزاد کرنا ہاں جی مسکینوں کو کانا کلانا یا کیا کرنا ہاں جی دس بسوں کو کانا کلائیں یا ان کو کپڑا پہنائیں جوڑے دے دیں اور ساتھ یا کیا ہے اگلا جو آپشن ہے غریب آدمی کے لیے تین روزے رکھنے ہیں غریب آدمی کے لیے تین روزے رکھنے ہیں ورنہ یمین کا جو کفارا ہے یا نظر کا ہے وہ پیسوں سے بہتر ہے کہ پیسوں سے دے دیں کانا کھلائے جوڑا دے دے یا غلام آزاد کرے اگر زیادہ آدمی غریب ہے اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے نہ جوڑا خرید سکتا ہے نہ کھانا کھلا سکتا ہے نہ غلام آزاد کر سکتا ہے لہٰذا پھر اس کے لیے کیا ہے تین دن روزے رکھے گا الفصل الاول عن نبی رضی اللہ تعالی عنہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حرا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنظر تم نظر نہ مانا کرو اپنے اوپر لازم نہ کیا کرو نظر کو ٹھیک ہے نا جی اس عقیدے کے بنا پر کہ نظر ہم مانیں گے تو یہ تقدیر میں سے کسی چیز کو لٹا دے گا یا تقدیر ہماری بدل جائے گی جیسے کہ ہمارے سیاست کہتے ہیں ہاں جی اگر اس دفعہ میں کامیاب ہو گیا اور مجھے تم نے ووٹ دے دی تو میں تقدیر بدل کے رکھوں گا تمہارا دادا بھی نہیں رکھ سکتا تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے تم کون ہو تقدیر بدلنے والے یہ سارے سیسی لوگ یہی بکواس کرتے ہیں اور کسی مولوی صاحب نے ان کو نہیں سمجھا ہے کہ تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے تم نہیں بدل سکتے ہو ملک کی تقدیر کیسے بدلیں گے یعنی مقصد تو ان کا بہتری لانا ہوتا ہے تو یہ جھوٹے ہیں سارے بہتری تو کوئی بھی نہیں لاتا ہاں جی ہر دن دوسرے دن سے کیا ہے بتر آ رہی ہے تو اس لحاظ سے بہتری کوئی کسی سے توقع نہیں ہے اور یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم تقدیر بدل دیں گے ملک کا تقدیر یہ بدل دیں گے کہ آپ جو حالات اچھی حالات ان کو کیا کریں گے اور خراب کریں گے تو تقدیر کے اندر کسی انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے یہ زمانۂ جاہلیت میں شاید عقیدہ ہوا کرتا تھا کہ اگر ہم نظر مانیں گے تو ہماری تقدیر میں اگر ہمارے حق میں کوئی بری بات ہے وہ چینج ہو جائے گی تبدیلی آ گئی کس میں تقدیر میں لیکن اس عقیدے کے بنا پر نظر نہ مانا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا فإن لا من القدر نظر جو ہے قدر میں سے کسی چیز کو لٹا نہیں سکتا واپس نہیں کر سکتا مایوس فخر جو بھی من البقیل بے شک نظر جو ہے وہ اس سے نکالا جاتا ہے نظر کے ذریعے سے بخیل میں سے اس کا بخول جو بخیل ہے خرچ نہیں کرتا اللہ اس طریقے سے اس کے دل میں نظر کی بات ڈالتا ہے اور اللہ اس طریقے سے, اس سے نکال لیتا ہے تو یہ گویا کہ بخیل سے درامدگی ہے اللہ جل نشانو جس کے دل, دل میں ڈالتا ہے نظر تو یہ بخیل آدمی سے کیا ہوتی ہے درامدگی ہوتی ہے اللہ درامدگی کرتا ہے اور غریب بےچارے کا کام چل جاتا ہے یہ اللہ رب العزت بخیل سے نکالتے رضی اللہ تعالی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نظر آئی اللہ فلی جس نے نظر مانی کہ میں اللہ کی اطاعت کیا کروں گا ہمیشہ اللہ کا بندر رہوں گا اللہ کی مانوں گا فلی ہو یہ نظر ٹھیک ہے پھر اس کی اطاعت کریں اللہ کی تعداد کرے اور نظر کو پر پابند رہے پابند نظر آئیں یا سہ ہو اور جس نے نظر مانی کہ اللہ کی میں نہ فرمانی کروں گا اللہ کی نافرمانی کرتا رہوں گا فلا یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پس اسیان نہ کرے اس آدمی کوئی نظر پورا کرنا یہ لازمی نہیں ہے مطلب یہ ہے نظر تاج یہ اس کا وفا لازم ہے اگر نظر معصیت کی ہو تو نظر معصیت کی وفا یہ جائز نہیں ہے اور اس میں کفارہ بھی نہیں ہے کیونکہ نظر ہے ہی نہیں سے جب نظر ہی نہیں تو کفارہ کہاں سے آ اگر اس میں کفارہ ہوتا نظر معصیت میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے اور کہتے کہ نہیں نظر معصیت کو پورا نہ کرے اور اس کی کفارہ دے دے نہیں نظر معصیت میں کیا نہیں کفارہ ہے کیوں کیونکہ نظر اسلام میں نظر ہی نہیں شمار تو لہذا اس طرح نظر نہ مانا کرو یہ نظر ہے ہی نہیں جب نہیں ہے تو کفارہ کہاں سے آگے فرماتے ہیں فلا يعصی فلا یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نافرمانی البخاری وعن عمران بن حسین قال قال رسول فرمانی صلی اللہ علیہ وسلم لا امران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نظر کی وفاق کرنا لازم نہیں ہے پورا کرنا جو کہ معصیت میں ہو اللہ کی نافرمانی فرمانی میں ہو اللہ کی نافرمانی کے متعلق آپ نظر نظرمانی کی یہ میں کروں گا لیکن اس میں اللہ کی نافرمانی ہے یہ نہ کیا کرے اس میں پورا نہ کرو مثلا ایک آدمی اپنے رشتے دار کے بارے میں نظر مانتا ہے کہ میں نے اس سے بات چیت نہیں کرنی یا اس کے ساتھ میں نے تعلق نہیں رکھنا صرف رحمی توڑ دینی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ اس میں معصیت ہے اللہ نے یہ چیز منع کی بنا فیملی کو نظر نہیں ہے اس چیز میں بھی جو انسان اس کا مالک نہیں ہے لا کو لاور ایک بندہ ایسا نظر مانتا ہے جو کہ اس کے اختیار میں نہیں ہے اس کا مالک ہی نہیں ہے تو اس میں نظر یہ نظر نہیں ہوتا یہ نظر شمار ہے ہی نہیں جب نیت اس کا کفارہ بھی نہیں ہے روا مسلم وزرفی معاشی اللہ ایک اور روایت میں قبول نہیں ہے نظر شمار نہیں ہے اللہ کی معصیت میں وہ نظر نظر ہے ہی نہیں جب نہیں ہے تو اس کا کفارہ بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم قال کفارت النظر کفارت المین اقبائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کفارت النظر کفارت الیمین ہاں جی نظر کا جو کفارہ ہے وہ بینی ہی یمین کا کفارہ ہے کیا مطلب یمین میں انسان یمینی مناقضہ میں جب انسان خانص ہوتا ہے تو کفارہ دیتا ہے دس مساکین کا گانے کا بندوبست کرتا ہے یا اس کو کسو دیتا ہے کپڑے وغیرہ یا اس کے علاوہ غلام آزاد کرتا ہے اگر غریب ہے تو تین روزے رکھے گا اسی طرح نظر کا بھی ہوا ابن ابن فقالوا ابو اسرائیل اللہ وسلم يتكلم وليتم صومه رواه بن عباس رضی اللہ صما فرماتے ہیں بہنا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے یا پڑھ رہے تھے بیان کر رہے تھے نصیحت کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہوا قائم اچانک دیکھا کہ ایک آدمی مجلس میں اس بیٹے ہوئے لوگوں میں ہوئے کو خطاب کر رہے اس میں ایک آدمی کھڑا ہے انہوں اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ آدمی کھڑا کیوں ہے یہ مجلس میں سارے بیٹھے ہوئے بیان سن رہے یہ آدمی کڑا کیوں ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کی کیوں کڑے ہیں؟ بھائی کیوں کڑے یہ کیونکہ سارے بیٹے میں ایک آدمی کڑا ہوتا تو عجیب سا لگتا ہے یا تو یہ ہے کہ وہ کوئی سوال پوچھ رہے یا یہ ہے کہ اس کو کوئی تکلیف ہے کوئی کہنا چاہتا ہے طرح طرح کے سوالات آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ کیوں کڑے ہیں یا صحابہ سے کہا کہ پوچھیں جی یہ کیوں کڑے فقال ابو اسرائیل صحابہ کہنے لگے کہ یہ ابو اسرائیل ہے ابو اسرائیل یہ بنی عامر ابن میں سے ہے جو کی بطون سے ہے یہ بنو اسرائیل ہے یا رسول اللہ کیوں کڑے نظر آئی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے نظر یہ بات کی مانی اس بات کی کہ یہ کڑا ہی رہے گا لہذا سارے صحابہ بیٹھے آپ کا بیان سن رہے یہ بیٹھ نہیں سکتا اس نے نظر مانی یہ ہمیشہ کھڑا رہے گا ولا یا خود بیٹھے گا نہیں یہ اپنے آپ کو سزا دینے والی بات ولا یس فافی اور اس نے یہ بھی نظر مانی کہ کبھی سایہ میں نہیں بیٹھے گا درخت کے نیچے نہیں آئے گا کبھی چھت کے نیچے نہیں آئے گا کبھی چتری اوپر نہیں رکھے گا سایہ سایہ سے بھی اس نے نظر مانی کہ میں سایہ میں نہیں ہوں گا ڈوبے رہوں گا باہر رہوں گا ولاک اگلی بات اس کی نظر مانی کہ میں یہ بات نہیں کروں گا اس لیے صحابہ اس کی جگہ پہ جواب دے رہے ابھی خود یہ کیا ہے سمندر بکمن ہے یہ بات نہیں کر رہا بات کر لی تو پھر نظر اس پہ ڈن ہو گیا اس کے عقیدے کے مطابق بات بھی نہیں کرے گا اور اگلی نظر یہ مانی وسو ہمیشہ روزے میں رہے گا مسلسل روزہ رکھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا مروح اس سے کہہ دے اس کو حکم دے دے فلیم اللہ کے بندے اس کو حکم کریں کہ یہ بات چیت بھی کرے بات چیت سے اپنے منہ کو نہ روکے ولیل رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو حکم کرے کہ یہ سائے بھی استعمال کرے سائے کے نیچے بھی آئے گرمی ہوتی ہے دھوپ میں مر جاتا ہے بندہ سائے کی ضرورت پڑتی ہے یہ انسان کی ضروریات اگلی بات جو یہ کہا کہ میں کڑا ہی رہوں گا بیٹھوں گا نہیں ول یاد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے کہ بیٹھ بھی جائے کرے صومہ ہو اور جو نظر اس روزے کی جتنے دن کی ہے وہ پہلے پوری کرے یعنی باقی کام نہ کرے باقی کام کیوں اس لیے کہ ہمیشہ کڑا رہنا بیٹھنا نہیں بیٹھنا یہ تمہاری سطح میں نہیں ہے کیوں اپنے آپ کو عذاب دے رہے انسان ہے دن رات کھڑا تو نہیں رہ سکتا گھوڑا تو نہیں ہے گھوڑا نہیں سوتا کہتے ہیں کہ اکثر کھڑا رہتا ہے اور کڑے کڑے وہ سو جاتا ہے اور اس کی یہ کیا زندگی ہے تو یہ کیا گھوڑا بن گیا ہاں جی بیٹے نہیں وہ کڑا رہے گا بال یا سوز اور سایہ میں نہیں آئے گا سائے کے کی نیچے کیوں کیا وجہ ہے کیونکہ سائے کی ضرورت پر پڑتی ہے دو تیز وہ انسان بھاگ جاتا ہے سائے کے نیچے آ جاتا ہے درخت کے نیچے آتا ہے ٹھنڈ حاصل کرنے کے لیے کیونکہ مسلسل دود میں تیرنا دن کے وقت یہ تو انسان کو تباہ کر دیتے تو ہلاکت میں بات ڈالنے والی بات چیت نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا بھائی بات چیت کیونکہ کہ کبھی کے بار انسان کی ایمان کی یہ نشانی ہے کہ خیر کی بات تو کرنی چاہیے اگر خیر کی بات نہیں کر سکتا اس وقت تو خاموش رہے لیکن بالکل کسی سے بات نہ کرنا گونگا ہو جانا اس کی بھی شریعت میں حکم نہیں ہے اور اگلی بات جو اس نے کی کہ کیا کروں گا میں روزے رکھوں گا جتنے اس کی وہ روزے پوری کر لے کیونکہ روزہ رکھنا اس کے استطاعت میں ہے لیکن یہ بات یاد رکھے کہ ساری زندگی روزے رکھنے کا کیا نہیں ہے سو میں دہر جس کو کہتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں ہے تو یہ روزے رکھے گا مطلب کچھ دن اس نے متعین کیے کہ جتنے دن میں روزے رکھوں گا میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جو روزہ رکھنے ہی نیک کام ہے اس میں معاشیت نہیں ہے اللہ یہ کہ چیز تو یہ رکھ لے باقی کام سارے کے سارے چھوڑ دے کیونکہ اس میں استطاعت نہیں ہے جس میں استطاعت نہیں ہے وہ نظر نظر ہوتا ہی نہیں ہے البخاری رضی اللہ تعالیٰ انہو ان صلی اللہ علیہ وسلم رعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا شیخ کا شیخ سے مراد یہاں بوڑھا ہے ضعیف العمر ہے ابن ہی لے جایا جاتا تھا بین ابن ہی دو بیٹوں کے درمیان میں مطلب کیا ہے مطلب یہ کہ اتنا کمزور تھا کہ ایک بیٹے پر ہار ڈالے دوسرے بیٹے پر ہار ڈالے بیچ میں یوہادا ٹانگے کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں اس کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی حالت دیکھی کی فقال الماں باضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کیا ہوا بیمار ہے کیا کہاں لے جا رہے اس کو صاحبہ رضوان اللہ تعالی نے جو جواب دیا نہ ذرا بہت صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھے نے یہ نظر مانگی اور اپنے اوپر لازم کی کہ یہ اللہ کے گھر تک جائے گا پیدل اسی طرح جا تو نہیں سکتا بوڑھا ہو گیا کمزور ہو گیا ابھی یہ بیٹے اس کو لے کے جائیں گے ابھی دیکھا نا اس کی نظر کی وجہ سے یہ کیا ہے یہ استطاعت نہیں رکھتا یہ تو غیر مستطیع کیا ہے صورت ہے خود استطاعت نہیں رکھتا اور ساتھ ساتھ اپنے بیٹوں کو بھی استطاعت سے نکال دے گا وہ بھی, بھی استطاعت ہو جائیں گے کب تک, تک جائیں گے پیدل مدینے سے مکہ مکرمہ کوئی پانچ سو کے لگ بھگ کلومیٹر فاصلہ ہے تو پیدل جانا اور اس طرح بوڑھے آدمی کے لیے جوان نہیں جا سکتا یہ کیسے پیدل جائیں گے یہ کون سا نظر ہے نظر تو وہ معتبر ہے کہ انسان کی استطاعت میں ہو یہ تو استطاعت سے باہر ہے چون چیز آپ کے استطاعت سے باہر ہے اس میں نظر مان بھی لے وہ نظر نظر نہیں ہوتی وہ شریعت میں نظر شمار نہیں ہوتی اور ان اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بے شک اللہ نے کیا کیا اَن تَعْزِي بِهَا ذَا نَفْسُهُ لَغَلِيٌّ بے اللہ جل شانو اس آدمی کے تہذیب سے جو اپنے نس کو آزاد دے رہے لغنی انظرو غنی ہے بے فرو ہے اللہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ یہ آدمی اپنے آپ کو آذاب دے اور اللہ کو کوئی فائدہ پہنچے یا اللہ اس سے خوش ہو جائے اللہ اس سے راضی ہو جائے نا اللہ اس چیز سے مبرہ ہے غنی ہے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کیوں اپنے آپ کو آزاد دے رہے لہٰذا یہ کام ٹھیک نہیں ہے اس کا واہ ہو اور اس کو حکم دو این کا با یہ سوار ہو جائے کس پہ سواری پہ اور سوار ہو کر خانہ کعبہ پہنچے اور حج کرے حج کا نظر مانے ٹھیک ہے لیکن سوار ہو کے جائے کیونکہ یہ اس پہ کفارہ بھی نہیں دینا پڑتا نظر کا وجہ یہ ہے کہ یہ نظر نظر در حقیقت شمار نہیں ہے کیونکہ باہر متفق نہ لی اور پھر روایت ہو اللہ تعالی تعالیٰ امام مسلم کی روایت جو امام بحیر سے نقل کی اس نے اس میں یہ ہے کہ ارخب شیخ رسول اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ اس کو کہا کہ اے بوڑھے سوار ہو جاؤ اپنے آپ کو نہ ہلاک کرو یہ کیا کر رہے ہو پیدل جا رہے ہو جا بھی نہیں سکتے اور دو بیٹوں کا اذار میں ڈالا ہوا ہے آج سوار ہو جاؤ سوار ہو کے حج کرو فَإن اللہ غنی ون ان کا بے شک اللہ تعالیٰ کا اور تمہارے اس طرح سے بھی اللہ غنی ہے تمہارے اللہ محتاج نہیں ہے یہ کیا کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم سات ابن عبادت رضی اللہ تعالیٰ اس نے استفتا طلب کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلح دریاف کیا ایک نظر میں جو کہ اس کی والدہ پر وہ نظر تھا اور والدہ چکی تھی فتح والدہ چلی گئی دنیا سے وفات پا گئی لیکن والدہ نے ایک نظر مانا تھا تو اس نظر کا ہم کیا کریں اور وہ نظر والدہ نے پورا نہیں کیا تھا قبلان تخہ والدہ نے وہ نظر پورا نہیں کیا تھا اور نظر مانا تھا لیکن پورا نہیں کیا تو چلی گئی دنیا سے تو اس کا ہم کیا کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتوہ دیا استحباب یہی بات ہے کہ اس کا جو وارث ہے بیٹا ہے وغیرہ وہ اس نظر کو اس کے لیے پورا کرے اس کے بدلے میں استحباب یہی ہے اس پہ کیا ہے یہ تمہارے اوپر اس کا حق ہے تو اس کی نظر آپ پوری کرے متفق نہ کسی چیز کی بھی نظر مانی مثلا نظر مانی کہ میں حج کروں گی یا عمرہ کروں گی تو اس کے بدلے میں آپ کرے انشاءاللہ کے اِنَّ انشاء انشاء سال پڑھیں گے حضرت بن مالک بن امیہ مرارا ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ تین صحابہ ہیں جنگی تبوک میں نہیں جا سکے تھے عذر کوئی دی دی اور جنگی تبوک سے جب رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم آئے منافقین مدینہ نے طرح طرح کے بہانے بنائے اور جان چھڑانے کی کوشش کی ان تین صحابہ نے بالکل جو نہیں بولا یا رسول اللہ ہمیں کوئی عذر نہیں تھا کسی قسم کا کوئی پریشانی نہیں تھی لیکن سستی ہو گئی آتے آتے آتے ہم رہ گئے آج جانا ہے کل جانا ہے تو دوپہر کو جانا ہے شام کو نکلنا ہے بس اسی چیز نے روک لی ہے ہماری مقدر میں نہیں کیا. تینوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا توبہ میں نہیں قبول کروں یا اللہ قبول کرے اللہ کو لہذا میں کچھ نہیں کر سکتا آپ انتظار کریں پچاس دن تک ان کا توبہ قبول نہیں ہوا عجیب واقعہ ہے ان کو بیگمات کو حکم ہوا کہ آپ ان سے الگ طلق ہو جائیں ان کی خدمت نہ کریں اپنے اپنی بیگمات والدہ کے کی... حجی والدین کے گھر بھیجے صرف ایک صحابی جو بوڑھے تھے بےچارے اور کمزور تھے اس کی بیگم کو اجازت دی گئی تھی کہ آپ اس کی خدمت کیا کریں بس باقی پچاس دن بعد ان کا توبہ قبول ہوتا ہے یہ حضرت کاب ہے بن مالک یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے توبے کے بدلے میں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنا مال اللہ کے راہ میں صدقہ کر دوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ میں سب کا کر دو صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک قسم کی نظر کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک بعد مالی اے اپنے مال میں سے کچھ حصہ رکھو اپنے پاس سب نہ صدقہ کرو یہ نہ ہو کہ آپ فقیر ہو جائے کل کو آپ کسی کو ہاتھ پھیلائیں گے خیر مانگیں گے یہ تمہارے لیے بہتر ہے خرطفیم نے یہ حضرت کار فرماتے کہ پھر یا رسول اللہ میں اپنا وہ حصہ جو خیبر جنگ کے فتح کے بعد مسلمانوں پر یہودیوں کے جو زمینیں تھیں یا باغات تھی تقسیم ہوئے تھے تو حضرت کب بنی مالک رضی اللہ تعالیٰ خیبر میں ایک حصہ ملا تھا باغ کا تو اس نے فرمایا کہ وہ حصہ میں اپنے ذات کے لیے رکھتا ہوں باقی جو مدینے میں میرے کیا ہے باغات وغیرہ ہے وہ میں اللہ میں خرچ کر دیتا ہوں متفق و صاحبی مشکات فرماتے ہیں کہ یہ ایک حصہ ہے ایک ٹکڑا ہے اس حدیث متول کا جو امام رحم اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے ان میں تینوں صحابہ کے تفصیل سے بیان ہے اور یہ بیان کون کرتے ہیں حضرت کعاب کے بیٹے ہیں وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے کہ والد نے یوں کہا یوں یو کہانی ہوئی تبو کے بعد ان کا توبہ فتا اس دن تک نہیں قبول ہوا اور کیسے وہی آئیت ہے اللہ نے آیتیں و تاریخ ان کے بارے میں وہ پوری تفصیل انشاءاللہ وہاں پڑھیں گے اگلے سال وہ شریف میں موجود ہے الفصل السالی یہاں سے انشاءاللہ کل سبق آغاز کریں گے اللہ جلو شانو ہم سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان رب العزت عمی صفون و السلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين